آپ نے سوال کیا بم دھماکوں کا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہماری مسجد میں ہاں مسجدوں میں ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا عالمی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بہت سے فرقوں میں بہت بہت سے فرقوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی جان لینے میں ان کو کوئی ہاں کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی وہ دوسروں کی جان لینے کو کوئی پرانی سمجھتے اپنی جان لینے بھی پرانی سمجھتے اس لیے تو خود حملے ہوتے ہیں خود کچھ حملے حملوں کی کیا شریعت میں اجازت ہے یا نہیں پہلے پہلا سوچ تو یہ ہے اپنی جان لینے کو اختیار دیا یہ جان اللہ کی ملکیت ہے خودکشی شریعت میں جائز نہیں ہے تو کس نے آپ کو اختیار دیا اگر آپ دشمن لڑے جا کے لڑیں اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے اس کی سے مارے جائیں گے کس نے کو اختیار دیا کہ اپنی جان پہلی پہلی بات یہ دوسری بات یہ دوسروں کی جان لینے کا اختیار آپ کو کس نے کیا کس نے اختیار کیا جو؟ انسان ہو یا جانور اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ کی اجازت ہوگی تو ہم اس کی جان لے سکتے ہیں اللہ کی اجازت ہوگی تو ہی ہم اس کی جان لے سکتے ہیں چاہے انسان ہو یا جانور اور وہ انسان مسلم ہو یا کافر اللہ کی جہاں اجازت ہوگی جانور کو ہم کرنا ذبا کر کے کھانا جائز ہے, ہے کہ نہیں لیکن اگر کوئی جانور کو لے کے اس کو باندھ کے کسی جگہ پہ نشانے بازی کے لیے استعمال کریں جائز نہیں ہے لانت ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ایسا کرنے والے پر ٹھیک ہے وہی جانور ہے جس طریق جا جس جانور کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کو ویسے ہی اس کی جان لی جا سکتی ہے کسی اور طرح سے اس کی جان نہیں لی جا سکتی اگر کوئی اس کو جو ہے کہ سر پہ کوئی پتھر مار کے اس کو قتل کر دے تو وہ حرام ہوگا کھانا بھی حرام ہوگا اور اس کو اس کو قتل کرنے کو بھی گناہ ملے گا ٹھیک ہے اور تو جس جانور کی شریعت میں اجازت دی ہے اس کی اس کو قتل کیا جاتا ہے اور اسی طرح جس طرح شریعت نے اجازت دی ہے اور فرمایا کہ جب ذبا بھی کرو تو اچھے انداز میں کرو اچھے انداز میں کرو چھری کو خوب تیز کر لیا کرو اور یہ منع کیا کہ ایک بکری کے سامنے دوسری بکری کی مت کرو اور ایک شخص چھری پکڑے بکری وہ گنظیر کے لیے جا رہا تھا آپ نے فرمایا, تو اس کو دو دفعہ قتل دو دو جس کو جس کو جس جان لینا شریف نے جا اس کو بھی اسی طرح جہاں اللہ کی ملکیت ہے جیسے جہاں شریف اجازت دیے ویسے انسان کی طرف آتے ہیں انسان کی طرف آتے ہیں انسان بھی اللہ نے جن لوگوں کی جان لینے کا جس انداز میں اجازت دی ہے جس انداز میں اجازت دی ہے اسی طرح لی جا سکتی ہے مسلمان کی جان لی جا سکتی ہے اگر وہ قتل کرے تو قتل کیا جائے گا لیکن یہ حکمران کی اجازت سے ہوگا اگر کوئی بندے پہ کوئی ڈاکو گھر میں گھس آئے تو اپنے اپنے مال اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بندہ لڑے اور وہ مارا جائے تو اس کی شریر نے اجازت دی ہے ٹھیک ہے ذانی کو جو کہ شادی شدہ جس کی شادی ہوئی ہو صحیح اس نے نکاح کیا اور اس نے نکاح میں جو ہے اس نے ہم بصر بھی کی ایسا شخص اگر دوبارہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا حکمران کی حکمران کرے گا عام انسان کی اختیار میں نہیں ہے یہ شریعت نے اجازت دی ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی دین سے پھر جائے مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن حکمران کی اجازت سے عبداللہ بن عبی بن سلون مناشقین کا سردار تھا کسی صاحب نے پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ صلاح طلب کرتے یار اللہ اجازت دیش کی گردن اتار دیں کہا نہیں کسی صاحب نے خود سے نہیں ہاتھ اٹھایا کسی کو کبھی نہیں کا سردار ہے کتنے بڑے غیرتمند صاحب ہیں کیا آج کے مولویوں کو صحابہ سے زیادہ غیرت ہے ابو بکر ہے عمر ہے بن ولید ہے بڑے بڑے صاحب ہیں چاہتے تو اس کی ستیمہ کر دیتے لیکن یار سول اجازت اجازت دیں بار بار اجازت حکمران کے اختیار ہے دینا اختیار ہے हुक्मरान का हथियार आम ये उसमें का इतफाकमा है सजाएं देना हाथ काटना संसार करना है। कोड़े मारना ये ये हुक्मरान का काम है आम इंसान का काम नहीं फितना फसाद फितना फसाद का दरवाज़ा है हर तक जो है हथियार लिए और लोगों को कतल करने पर निक, निकल पड़े और लो, लोगों को जी सजा दे रहे हैं किसने अख्तियार किया आपको ये हुक्मरान का काम है जहाँ तक काफिर है کہاثر کو بھی اللہ کی جہاں اجازت ہوگی وہیں قتل کیا جا سکتا ہے ورنہ قتل نہیں کیا جا سکتا موسا علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے شخص کو جب غلطی میں قتل کیا جب وہ اس کی اور بنی اسرائیل کے ایک شب کا جھگڑا ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ موسا میری مدد کرو یہ فرون کی قوم کا آدمی ہے اس نے مجھ پر ذہتی کی ہے یہ ہے وہ ہے موسا نے چین کے لگایا ایک بکہ مارا اس کو گر کے مر گیا موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا قدر کرنے کا دیکھو ہاں ایسی قوت اللہ نے انبیاء کی تو جسمانی اور روحانی قوت میں تمام اپنی امتیوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ نے تبھی سے ایسی قوت دی تھی ایک لگائی تو وہ گر کر مر گیا تو موسا نے اس کی بعد میں اس اس عمل سے توبہ کی ترکل کافر تھا ٹھیک ہے ابھی اجازت نہیں اللہ کی اجازت بغیر اللہ کی اجازت کیا تو موسا نے کیا کیا اس کیا اور اللہ نے فرمایا فغاف اور اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کر دی. اللہ نے ان کے. قرآن کیا یا پہلے کیا لیکن بنی اسرائیل مومن مومن تو تھے نا بولو مومن تو تھے تو استغفار کیا اور اللہ نے ان کی مدرت تو اسی مکہ میں کیا حکم تھا جہاں بھی مسلمان کاثروں کی ریاست میں رہتا ہو اس उसके اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی है کو اجازت نہیں ہے بلکہ اس है اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ درگزر کرے اب جس طرح ہندوستان میں مسلمان ہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے درگزر کریں برائی کا بدلہ اچھا ہی سے دیں اللہ تعالیٰ فرما تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یعنی جن کو کہا گیا تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو یعنی مکہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تو جہاد کی اجازت ملی پہلے اجازت ملی پھر جہاد کا حکم ہوا ٹھیک ہے تو جہاں جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ حکمران کی اس میں اسلامی ریاست کے جھنڈے تلے سائے تلے اس حکمران کی پیچھے ہوتا ہے اسی لیے بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے کیا درخواست کی النتر صورت بقرہ نے بنی اسرائیل میں موسا کے بعد جو نبی تھا اس سے بنی اسرائیل نے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک حکمران ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم جہاد کر سکیں نبی موجود ہے کہا کہ ہمیں ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم جہاد کر سکیں معلوم کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی جب تک حکمران ایک ریاست اسلامی ریاست ایک بادشاہ ایک کمانڈر نہ ہو ایک تو جہاد نہیں ہوتا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان نم الامام و جنت القات المراحی و تقابی کے امام وہ ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے امام وہ ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے سے جہاد کیا جاتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے عام انسان اگر فردی کارروائی جائز نہیں ہے فتنہ اور فساد ہے کہ اس کے ذہن میں آیا وہ مرتد ہے بم سے اڑا دیا ان کے ذہن میں یہ ایک عجیب تماشا ہے وہ گروپار ہیں قتل کرنے کی اجازت کیا شریعت کیا واقعی وہ مرتد ہے یا نہیں پہلے تو یہ سب پھر اگر ثابت بھی ہو جائے تو کو یہ نہ پڑے آپ دوسری مسئلے میں کھائے نکاح بیاہ نہ کھڑے سے دوست نہ بنائیں لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ ان پہ تلوار اٹھائیں چل جی جائے کہ آپ دھماکے دھماکے کرتے پھریں جس میں بچے عورتیں سب ہر طرح کے لوگ مارے جائیں کس نے اختیار کیا یہ یہ یہ قتل عام جو ہے یہ علما اگر اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو یہ یہ یہ بہت خطرناک چیز ہے ہمارے ملکوں میں بعض فرقوں نے اسلحہ اٹھانا جو ہے اس کو بہت آسان کر دیا ہے اور دھماکے کرنا اور پھر اس پہ فتوی لائے جاتے ہیں کہ یہ حکومت بھی کافر ہے چلو مان لیا مثال کے طور پہ بفرض مان لیا تو تو حکومت کے سارے جو حکومت میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی سارے کافر ہو گئے ہیں پہلے وہ بھی سارے کافر ہیں ان کے پھر بیوی بچے بھی کافروں کا حکم رکھتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹھیک ہے اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے بس آپ ہی مسلمان ہو ٹھیک ہے پھر اپنے آپ کو پھر بھی اڑا دیتے ہو جا کے تو, تو, تو, تو پھر کون بچے گا آپ ہی تو ایک بچے تھے ہاں اپنے آپ کو ہی اڑا دیا تو عجیب ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ہدایت دے اس یہ یہ یہ بہت خطرناک چیز ہے بہت خطرناک کسی کی جان لینا کسی کی جان لینا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب خون کے معاملے میں ہوگا خون کے معاملے میں باقی قرض وغیرہ کا معاملہ اور یہ باقی سارے خون کا معاملہ پہلے ہوگا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا شدید جو ہے وہی فرمائی ہے کہ متعمدن فزا اہ جہنم خالدن فیحا و غبیب اللہ علیہ و لن و عدل ادابن عمہ علیما علیما بہرحال کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا فجزہ جہنم اس کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اللہ کا غصہ اس پر اور اللہ کی لانت اس پر یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور اس کے لیے دردناک یا عظیم عذاب ہے سخت عذاب ہے کتنی شدید بات بندہ جو ہے یعنی ان, ان،, ان،, ان،, ان،, ان،, ان سوچ رکھنے والے لوگوں سے دیکھیں کافر کافر ہے عبداللہ بن عبی بن ابئی ملازم کا سربرادہ کافر تھا لیکن صاحبہ نے اس پر ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا حکمران کی اجازت کو پکار آپ کہتے ہیں یہ شخص جو ہے جال اللہ کو پکارتا ہے کہ مشرک ہے ٹھیک ہے مشرک ہے آپ اس کے پیچھے نماز نمازنا پڑے آپ اسے دبیا نہ کھائیں آپ اسے نکاح بیا نہ کریں آپ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھیں آپ اس کی دعا مسرت بھی نہ کریں لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اس پر تلوار اٹھائیں ہاں اگر آپ حکمران ہوتے تو آپ پہلے بلا کے اسے توبہ کرواتے اس کو بیان کرتے اگر توبہ نہ کرتا اور آپ اس کو دھمکاتے کہ بھائی تو قتل کر دیے جاؤ گے اس شر کو بجائے سے گمرا... توبہ کرو اور پھر نہ کرتا پھر حکمران کو اختیار ہوتا کہ وہ اس کو قتل کرتا لیکن عام انسان کو کوئی اختیار نہیں کسی پر ہاتھ اٹھانے کا اللہ حوال. فارمنا ایک ڈیس ہے جو گھر کے اوپر پاکستان اس نے ظاہر کی تھی کہ یہ اس وقت کے دوست